ہم دوستو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جو باہر کھڑے ہیں وہ تصویر لیں اور جو اندر ہیں پورت تو سوٹ کا اور ایک ملان کا مظاہرہ کریں اور اچھی طرح سے گوشت برآض ہو جائے شیخ اپنا گھر سے شروع کروانے جا رہے ہیں پیج نمبر سو ہنڈریڈ <coughs> الحمد للہ وقفہ وسلم احمد میرا خیال خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا سمجھ اس بات میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کی متعدد دریلیں دی ہیں اس میں سب سے پہلی دلیل کیا ہے ورا تک مقلدین وقت یہ دلیل دی ہے اگلا بات جو ہے دوستو اگلا مسئلہ بڑا اہم ہے اس کو بھی ذرا سا اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کیا نہیں؟ دوسرا بیچ منٹ لے ایک سو بارہ ہاں یہ عجیب شباب قائم کیے ہیں ایک آدمی کو کسی بات پر استقرار اور یقین ہوتا ہے تو توحید السنت پر چونکہ مقلد توحید السنت کو نہیں مانتا اس لیے اس کو ہر مسئلے میں بے قراری بے چینی اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کرے پیترا بدلنا پڑتا ہے اس کو برابر پیترا بدلنا پڑ گیا کیوں یہاں سے پکڑیں گے تو وہاں وہاں سے پکڑیں گے تو وہاں بھاگے گا ابا پڑا ہے میں آپ جب کسی مکلس سے کہیں گے کہ صحیح بخاری مسلم میں مروی صحیح روایت میں ہے وارد ہے کہ مکے میں قتلوں کے تار حرام ہے ٹھیک ہے نا حدیث پیش کریں تو مکلس کیا کہے گا ہے تو لیکن ہمارے امام کے ہاں ٹھیک ہے پیر سے پیر نماز ملانے لگے تو کیا کہے گا نہیں ہمارے امام کیا پیر سے پیر کہنا حدیث میں ہے لیکن ہمارے امام کے ہاں نہیں تمہارے امام کے یہاں کیا ہے دو چار انکر کم سے کم اللہ لاہوں ہمارے سامنے دیون کے شکل سے مونا اندر شاہ کشمیری دبئی میں پڑھ گئے تو میرے خوب دبا کے پہر ملایا سمجھ گیا نا میں نے کہا دیکھے بوڑا کچھ بات میں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں سمجھے نا سلاب پھرنے کے بعد سلام کیا کچھ گلا کے رہے کے نہیں گئے دبئی تھا دبئی تھا اگر کہیں شاہ دیو مند ہوگا تو شاید اندر اندر شاہ ریکارڈنگ چل نہیں تھی نروا کے شیخ التیش کے ساتھ میں تو کہنے کہ ہم جامع سلفیا گئے تلوار اتنا دیا کہ دونوں طرف پیر ملا ملا کر کے میری ادی تو میں کہا کہ سنت پر بڑھیا نا لیکن ایک ہی حدیث ہے نا اللہ دیکھا تو شیخ الحدیث نام نہیں لینا کتنی آسانی سے پیدا بدل کے کیا بھئی حدیث تو ہے لکھے تو کثیر ایسے انسان کو آن بے قرار یعنی اطمین نہیں ہوتا کسی ایک لائن پر نہیں رہے گا ہمارے ایک سال سال کے طور پہ حنفیہ کیا تحریر اور و وہ و لوہ التسلیم یہ حدیث ہے نا بڑی مشہور تکبیر اور تحلی... تکبیر و تقبیر و تحری التسلیم اتسلیم دیکھیں مناظرہ ہو رہا ہے حدیث پیش کی گئی یہاں سمجھتے ہیں تقدیم ما تو یوفی یفید وہ تفصیص تحریم ہاں تقبیر یہ نہیں کہا تقبیر و تحریم کیا تحریم ہاں نماز میں وہ ساری چیزیں حرام کر دینے والی کیا ہے اللہ و خط ٹھیک ہے نا وہ تحریر ہاں اور تمام آ, چیزوں کو ہلال کر دینے والی کیا ہے سلام ایک حدیث ہے حفیظ ابن القیم رحمت اللہ نے علاقوں کین وغیرہ کے اندر بڑی مثالیں دی ہیں بے قراری کی سب وہیں سے لیا گیا ہے اور ابن القیم نے لیا ہے ابن امنازی شیبہ سے کیونکہ پہلا مصنف جس نے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور مقلدین کے ایک ایک قول کو نقل کرائی تقل کی کیا وہ سب سے پہلے محدث امام ابو بکر ابن ابنبی صحب اپنی مسمت میں ایک باپ قائم کیا ہے تو اب حنفیہ کے کی ہاں کیا ہے تکبیر تو فرض ہے تکبیر گرچہ اللہ اکبر نہیں اللہ ال کبیر ہاں اللہ الکبیر اللہ اللہ بزرگ فارسی میں اردو نہیں کرتا فارسی بھی کیا کر سکتا ہے اللہ بزرگ سرس ٹھیک ہے لیکن سلام کے لیے خروج بے سن رہی فرض ہے سلام پھر فرض نہیں کیا فرض ہے خروج پہ سن رہی کیا مطلب ہے یعنی قصدن کوئی عمل نماز توڑنے کے نماز کے نکلنے کی نیت سے کوئی بھی مبتلا سلاد عمل کر دے نماز اس کی مثال کے طور پر انہوں نے اپنی بی بیوی کو بلایا نہیں چلو بیوی بی نے ان کو بلایا کیوں بیوی بےچاری بی بی بی مزدور مطلب ہے ان کی بی بلائی اور نماز پڑھ رہے تھے کہہ تھا صبر کرواز صبر کرو آتا ہوں بھول گئے تھے اب نماز ٹوٹ گئی نماز ٹوٹ گئی لیکن نماز پڑھائیں یہ سلام پھیرنے کے بجائے نماز توڑنے کی نیت سے نمازیوں جاؤ نماز پوری ہو گئی نماز پوری ہو گئی اور بلکہ بعض لوگوں نے مشال کیا بھی ہوا خارج کرنا اگر جان پوچھ کر کے ہے نا اگر آدمی تہیا پورا مکمل کر لیا اور ابھی کوشش کر رہا تھا روک رہا تھا ہوا خارج ہو گئی تو نماز باتیں گئی نہیں کیسے ہوگی اب ہوا سے نکل گئی نا وہ تو روک رہا تھا وہ تو روک رہا تھا نماز قاتل ہو گئی لیکن اگر ایک کسدر نیت کرتا ہوں نماز سے نکلنے کی پھر ہوا خارج کر دی تو نماز مکمل اس کو کیا کہتا ہے خروج نہیں اب یہ حدیث امام ہے امام ابول کہیں کہتے ہیں سر سوچو حدیث کا امام کے موافق پڑی تو حدیث کا پہلا جز مقبول اور دوسرا جز مردود اب بھائی بھائی پہلا تحریم اور تکبیر تو قبول ہے تحریم اور تسلیم کیوں نہیں میری امام کے نزدیک یہ دیکھو کیسی کے کراری انسان اس طرح سے بےکار بےکار رہتا ہے مثال کے طور پر مسجد میں جمعے کے دن ادا اللہ حسل فرمایا بلکہ والے مجھے آیا امام مجھے خختب قلمایا امام جمعے کا خطبہ بھی دے رہا ہو جائے جی سلے گچوانی والی روایت کوئی آدمی مسجد میں جمعے کے دن داخل ہو امام خطبہ بھی دے رہا ہے دوسری چاہے دو رقع پڑھ لے پھر اس کے بعد خدا سنی حدیث پیش کرو یہ ہمارے امام کے نزدیک بے قراری حرم کے اندر حج کے موقع پر مغرب کے دان ہوئی سارا حرم اٹھ گیا نماز پڑھنے کے لیے ایک ترکی میں جا تو وہ بھی سب کو دیکھا کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے دوسرے ترکی نے بیٹھایا ہم حنفی ہیں ہمارے امام کے نزدیک نہیں تو یہ بے قراری بے چینی ہاں? کس بنا پر آئی ہے کس کی نحوست سے تکلیف اس لیے کہتے ہیں مکلدین کی بے سواتی کسی ایک چیز پر قائم نہیں چند مثالیں بھی ہیں اور اس سلسلے میں ماشاء اللہ مثالوں کی بھرمار تک قیمت دس مثالیں تھی کتنی دل کا اشارہ تن ایک بڑی اہم چیز ہے دوستو یاد رکھو وہ کیا ہے صحابہ کے کا اختلاف بھائی صحابہ بھی اختلاف تھا نا آج تھوڑے تھوڑے مسائل میں صحابہ کے اختلاف کو حجت بنا لیا جاتا ہے ابھی بات سمجھ گیا لیکن سبحان اللہ شیخ نے ایک ایسا مسئلہ بیان کیا کہ کی نہیں اگر حدیث آ جائے تو قیامت تک کسی مسلمان کے لیے صحابہ کے اختلافات کو رکھ کر کے حدیث کا چھوڑنا جائز نہیں وجہ کیا آپ تو کہیں گے صحابی کا فتوا ہے میرے بھائی صابی نے فتوا دیا ہوگا اس وقت جب اس کو حدیث کل کی بات یاد کر لے بات ختم ہو جائے امام مالک نے کیا کہا نہیں نہیں آرو رشید نے جب کہا موتا کو تو کیا کہا نہیں کتنے صحابہ ادھر ادھر ہو گئے تھے ان کے پاس جو حدیث تھیں وہ کر سکتا ہے ہمارے ہاں جو مدینہ میں صحابہ تھے ان کے پاس نہ ہو اور ہو سکتا ہے کیوں کل ابو ہریرا قصہ گزرا تھا حضرت ابو ہرا اتنے دن میں رہ کر کے ڈھائی سال میں پانچ ہزار ادیش ہیں اور جو مدینہ میں رہتے تھے وہ کم جباب کیا دیا بھائی انصار اپنے بزنس میں کھیتی باڑی میں مہاجر اپنے مجاہدین اپنے جہاد میں لیکن ابو ہورا تو تین تین تک بھوکا رہتا تھا اللہ کا چمٹا رہتا تھا کہ کوئی حدیث بیان کرے تو اس کو سنی اگر ابو ہوریرا مدینے سے چلا جائے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ اللہ کے رسول سے ابو ہورا نے حدیث سنی اور ایک ہزار صحابہ ہو لیکن کسی ایک ہزار صحابہ میں وہ حدیث نہیں ہے جو حدت ابرا نے سنی, سنی تھی آئی بات سمجھ اس لیے بہت سارے مثالیں دی ہیں ان میں سے اب آپ اپنے سامنے یہ رکھے ہیں ایک مثال کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ حدیثیں ایک جگہ جمع نہیں تھی لیکن جب ساری حدیثیں جمع ہو گئی واللہ، امام شافی کہاں کے رہنے والے تھے کہاں سے گئے تھے مکہ مکے سے مدینہ متا ہفت کر ڈالی کہاں گئے بغداد جب پہنچے کہتے ہیں جب احمد بن ہم سے ملاقات ہوئی تو پتا چلا کہ کتنی حدیثیں ایسی تھی جو نہ مکے میں مجھے ملی نہ مدینے میں پھر کیا کہا احمد جتنی حدیثیں تم نے ہم کو بتائی ابھی تو ہم سب پر عمل کریں جانے کے بعد جو اور حدیثیں تم کو مل جائے گا بتا دینا تاکہ اس پر عمل کریں کوفی کا نا کوفی یا نو بسری یا نو مسری گزری ہے نا تو صحابہ کے اقوال کو حجت اختلافات کو حجت بنا کر کے حدیث کو ترق کر دینا یہ شاید نہیں آگے مسئلہ خلاصہ آ گیا اب اس کی بہت سارے مثالیں کتابیں پڑھ لیجیے گا اور یہیں سے وہ بات یاد آ گئی ایک ابو بے غازی گزرا ہوا ہے زندہ ہے ابھی جس کو باقاعدہ جمعیت علماء بڑھ گیا جانے پاک جا پاس مل کاسف پنارسی کوئی بیدتی پڑھتا ہے کہتے ہیں پاک شو چلو دنیا ایک بدتی سے سمجھ گئے میرے بھائیو اللہ اکبر ذرا سوچو میرے بھائی کتنی چراغ کی بات اب مونا محمد صاحب جونا گڈھی پھر انہی سے ہمارے استاد محترم مونا رئیس الحلہ ندوی اللہ کتابوں میں لکھ دیے کہ بہت ساری حدیثیں ایسی تھی جو بہت سارے صحابہ کو معلوم نہیں تھی اس لیے اس حدیث پر وہ عمل نہ کر سکے کیا خیال ہے ابھی کوئی قابل گرفت بات ہے لیکن ارے یہ دیکھو غیر مقلد اپنے کو صحابہ سے بڑا عالم سمجھ رہا ہے اللہ یعنی مانوی تحریف کیسے اس نے کر دیا حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ابو اربکر صدیق کے سامنے جب میرا سے جدہ کا معاملہ آیا تو جا چل بھاگ یہاں سے قرآن ہم نے پڑھا اللہ رسول کی زندگی کے ساتھ ہی گزاری دادی کا کوئی حصہ ماں کے عدم موجودگی میں دادی کا کوئی حصہ نہیں ولے پھلے ان ہی سود سو ہے دونوں ہیں لیکن کو تو نہیں ہے بھگا دیا بوڑھی بیچاری کا دادی آئی تھی ابو بکرے حصہ میرا دلوائیں گے اور ابو بکرا کا کوئی حصہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد محمدی والے مسلمہ آ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکرا کہتے زمانہ کتنا برا آ آج بوڑھی دادی بھی جاتی واراثت کے لیے تو کیا آپ نے کیا کیا میں نے بگا دیا امیر المومنی خلیفت المۃ الرسول اجیاگ رسول نے حدیث میں نے سنی ہے کہ ماں کے ادب موجودگی میں اگر دادی ہے تو ماں کے حصہ کون پائے گی صدیق اور... ارے جلدی بوہی کو بلا کر کے لاؤ میرے بھائی تو یہ صحابہ کے اختلافات کو حجت بنانا وہ بہتر نہیں اور شیخ نے پڑھا، دکھا دکھا؟ کس صحابی سے کتنی حدیث ہیں ابو بکر سب سے پرانے اور آدیش ہے کتنی پانچ سو ابو ارا سب سے آ کے ایک سو تہس سمجھ گئے نا آپ اس نقشے کو دیکھ لیجیے گا آگے ایک بڑی عجیب سے بات اور آ گئی ہے آگے وہ کیا دین مکمل ہے دین یہی ہے نا دین مکمل ہے نا المحکم دین اکم واتم تو علیکم نئے اور عظیم تلحم السلام دینا اب اگر کوئی انسان کہے کہ نہیں دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ فقہ کو نہ اپنایا جائے تو اس کا مطلب کہ تندورا بھی پہنا ہے گڑی بھی پہنا ہے ٹوپی بھی پہنی ہے اب جناب اس پر لا کے رکھی جائے تو چھتری بن جائے گی نہیں سمجھے ٹوپی لگا کے مکمل ہو گئے نا اب جہاں قید کے رکھی جائے تب کیا بن جائے گی ٹوپی بنے گی چھتری بن جائے گی جنا ہاں اجوبہ بن جائے گا کیوں مکمل کتنے بٹن لگے ہیں اب اس میں ایک صاحب لائے ایک بٹن اور فٹ کرنے بڑی قیمتی ہم مکے سے لے کے آئے ہیں اب اس کو کہیں بھی گھسا ہو کہ ہی نہیں کیوں مکمل ہو جانے کے بعد کوئی چیز بیچ میں گھسانا وہ کبھی اصلی چیز نہیں بن سکتی جب طبیان علی حلال حرام کے سارے مسئلے بیان کر دیے گئے بات ختم ہو گئی ہم سے گلبرگہ میں سوال جواب کے نشیست میں ایک چیٹ ایک گیر مکل جمرہ اس کا اگر تو امام ابو ونیفا کو نہیں مانتا تو انڈا کیوں کھاتا ہے انڈا تو کہیں قرآن و حدیث ملال نہیں ہمارے امام نے حلال کیا ہے اب یہ وہابی غیر مقلد اگر تکلیف امام کی تکلیف نہیں کرتا تو انڈا کھانا چھوڑ دے کر سے جواب دے آج سے پندرہ سال قبل یاد ہے نا تم تھے نا ہاں ہاں میں نے کہا کتنا سوچو اس بے وقوف کو ہمارا دین جو ہے خاص طور سے ہمارا مسلک کتاب سنت ہے ایک نہیں ہزاروں امام کا محتاج کیوں ہمارا دن مکمل ہے پھر ہم نے کہا اللہ سلی ساتھ میں جو انسان اجمے کے دن پہلی ساتھ میں کس کی کس کا سوال دوبارہ آیا تو پھر آیا تو آخر میں آیا تو اس بےوقوف کو ذرا دیکھو اس بےوقوف کو ذرا دیکھو یہ میرے بھائی دین مکمل ہے اور دین میں اب اگر تقلید ہوتی تو یاد رکھو اس کی بھی اس کی بھی تعلیم قرآن حدیث میں موجود ہوتی اسلام مکمل کرا چار مذہب ساختن در دین نبی انداختن یہ چار مذہب میں تقسیم کر دینا کہ یہ اسلام ہے چار نہیں کسی کے تکلیف نہیں اگر مذہب تکلیف فرائد میں سے ہوتی تو وہ بھی ہوتی ایک صاحب کہتے ہیں سب سے آخری کتاب جو مقلدین کی طرف سے لکھی گئی تکلید کی شرعی حیثیت لو تکلید کی بجلی حیثیت نہیں کون سی حیثیت صاحب پوری کتاب پڑھ ڈالا ہے پوری کتاب لکھ ڈالا آخر میں کہتا کیا ہے کتاب سنت سے تو نہیں ہے لیکن دین پر قائم رکھنے کے لیے گمراہی سے بچانے کے لیے تکلید شخصی ضرورت ضروری ہے اسلام میں تو نہیں ہے لیکن تقادے کی ایمان آ, یعنی ثابت کرمی رکھ, قدم رکھنے کے لیے کیا ہے ضروری ہے اللہ جدائے خیر دے ہمارے رونا محمد اسماعیل صاحب گجران و آگا کو انہوں نے پکڑ لیا کہا اچھا تقلید شخصی گمراہی سے بچاتی ہے اس لیے ضروری ہے تو بتاؤ ہندوستان میں عید ملانے والے تو کون ہے اہل حدیث غیر مقلد کے اندھی جا کرنے والے کون ہیں پتہ چل گیا تقلید نہیں کتاب و سنت لوگوں کو دین سے جوڑ رکھتی ہے تقلید جب چھوڑا کتاب و سنت چھوڑا اور تقلید جب پڑا ایک ہی رسی ہے مضبوط جب یہ رسی ہاتھ سے نکل گئی تو آدمی جو کتاب و سنت کا پابند نہیں ہو سکتا کبھی اپنے امام کی تقلید کا پابند پھر پتا چلا جتنے فر کے ہوئے ہیں وہ کہاں سے نکلے مکلدین کے یہاں سے مرزا گلام احمد کہاں سے نکلا چل پکا پھر <laughs> <laughs> بڑی پیاری بار کہتے کہ پورے پاکستان کو دیکھ لو جتنے سنیما چلانے والے ہال کھولے ہیں سبل فی پورے پاکستان میں ایک پہلے ایسی صحیح ہوگا جو سنیما ہال چلاتا ہو جتنے چلانے والے کو پتا چل گیا حنفیت لوگوں کو گمراہی سے رو نہیں سکتی چلو دن مکمل ہے آگے ایک بڑا مضمون اچھا ہے اتباع و تقلید کے درمیان فرق اللہ اکبر یہ اچھی طرح سمجھا کیا کرتے ہیں ایک صاحب نے کہا میں کتاب و سنت ہوں عمل کرتا ہوں پہلے نہیں تم کچھ ظفر کے موقع لکھو کیوں بھائی یہ دینا ہے برطانیہ شیخ عبدالحادی کہنے لگے کہ یہاں لوگ کہتے ہیں یہ کہ جتنے گیر مکلد ہیں نا سب عبدالحادی ہم کمرے کے مقلد ہیں جتنے ہیں کس کے مکل یہ میرے بھائی تقلید کیا ہے تقلید اور اتباع ہم اہل حدیث متبے ہیں تم مکلد ہو اور مقلد اور متبع میں بہت بڑا فرق ہے سمجھ گئے نا ہم کو کس کے مقلد کہتے ہیں امام بخاری کا مقلد کس کا مقلد پھر بھی کا مسلم کا بھائی اللہ رسول کو فرماتے ہی ہوئے سنا نہیں پھر تم کو کیسے پتا چلا امام بخاری نے نقل کیا ہے مسلم نے تو اس کا مطلب کہ کس کے مقلد ہو گئے روایت کو تقلید روایت اور تقلید دونوں کو ظالموں نے ایک کر دیا خبر اب آپ آپ سے پوچھتے ہیں تقلید کس کو کہتے ہیں دین کی کسی بات کو بغیر کسی دلیل کے غیر نبی کے قول کو قبول کرنے کا نام کیا ہے دلیل تقلید. تقلید. تقلید ہوئی اور روایت کیا ہے روایت خبر اس لیے کبھی رابی کہتا اخبارہ مجھ کو خبر دیا اور خبر کا قبول کر لینا تصدیق ہو جانے کے بعد اس کو تقلید نہیں کہتے اور نہ بی بی سی کے سارے مکلف جدیرہ کے سارے مکلق اور سب سے بڑا امام تو واٹس ایپ ہے واٹس ایپ کی مکلق ابو وہ انیفہ پیچھے رہ گئے واٹس ایپ امام واٹس آگے آ گئے فیس بک کیوں بڑا فرق ہے ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے ان سے پوچھا بھائی مسجد کہاں ہے اس نے کہا اس گلی سے جائیں رائٹ مڑے گا تو مسجد کا منارا ملے گا آپ نے اس کی تقلید نہیں کی اس سچے آدمی کی خبر کو قبول کیا لیکن عبادت اپنے رب کی کیا آئی بات سمجھ یہ آپ نے نہیں کہا کہاں اس نے جو راستہ بتا دیا اسی لیے راستہ انہوں نے بتایا دس قدم آگے جائے شک پڑ جائے ارے پتہ نہیں یار صحیح بتایا غلط تو دوسرے سے پوچھیں گے آئی بات سمجھے تو اتبا اور تقلید بہت فرق ہے اتبا کیا ہے یا روایت کیا ہے روایت ہے راوی نے محدث نے اخبارہ اور حدثنا کے ذریعے سند صحیح کے ساتھ نبی کے قول جو برف سے ہی حجت ہے اس حجت و دلیل سے ہمیں جوڑ دیا بتا دیا ہم نے اس خبر کو خبر کی تصدیق ہوئی ہم نے حدیث کو قبول کر لیا خبر اس کی ہے لیکن اتبا ہم نے اللہ کے رسول کی کی ہے اتبا اور تقلید کیا ہے بغیر کسی دلیل کے بلکہ ہم کہتے ہیں ہم تو مکل ہیں ہمیں دلیل سے کیا واسطہ کہتے ہیں نا حیدرآباد دکھن میں اللہ آئی ایک دس سال کا بڑا جھگڑا ہوا لوگوں نے کیس کر دیا میں بھی اس میں آسے تک کہ چھ سات سال کا واقعہ ہے ہائی اسکول میں بچہ پڑھنے والا چھوٹا سا آ رہا تھا آ رہا تھا نماز پڑھنی تھی لیڈیز بچہ امام صاحب تھے ذرا سا کچھ زیادہ ہی متشدین وہ کھڑکی میں بیٹھی تھی اور بتا رہا تکلید اور اتباع کیا ہے وہ ایسے ہی دیکھ رہا تھا یہ نوجوان حوث پستا رکھا رہا تھا وضو کیا ہاس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہی اور رفول کرتے امام صاحب غصے میں لال پیلا بلڈ پریشر ہائی دیکھ لیا وہ کہاں آ تھا چھوٹا تھا بچہ اس کو بلایا ادھر سینے پر ہاتھ باندھتے ہو کہاں بہت ڈانٹا تو کہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والا جھانا میں جائے گا اور ناخ کے نیچے ہاتھ باندھنے والا کہاں جائے گا جنت میں جائے گا اب وہ چھوٹا سا بچہ آٹھ نو دسویں کی رات کو سوچتا ہے سوچا سوچا کیا کہے گا لال پیڑے اتنے بزرگ آدمی اور آ تو بچہ کہتا ہے انکل انکل شادی ہوئی ہے آپ کی کہاں کہاں انٹی کہاں بات کہاں بات تھی کہاں کہا ہے ہم کہا? کہا? کہا کوئی بات نہیں بیوی تباری ہمارے ساتھ جاننے میں مارکات اس بچے نے اتنا کمال کیا پورے محلے کو ہلا کر کہا بی بی آپ کی لیکن جن جانا بھی تھی لیکن رہے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی یہ وہ بچہ پھگا محلے میں آ پکڑا اس نے ہمارے ساتھ ایسے کچھ کیا بھائی جماعت تک کی شکایت کی جماعت کے امیر اکٹھا ہوئے لوگ آئے ہمارے پاس تو فون کا اللہ اکبر تو بچے سے کہتا ہے کہتا اللہ کی قسم میں کچھ نہیں اپنے سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن معلوم پڑا کہ ہم کو کہہ رہا تو معلوم پڑا کہ ہمارے بعدوں میں کوئی کھڑا ہے کہ یہ جواب جواب جواب یہ یہ یہ ہے تک اور وہ ہے کیا اتبار اللہ تعالیٰ تقریب و اطلاع میں بڑی فرق رکھا ہے اور زیادہ تفصیل چاہیے جامع بیان جام فگلے ہی ابرحمۃ اللہ نے یا اے الشاد رشاد آخری ایک اور فرقوں کے ماں بین فرق ناجیہ کی دہی 73 فرقوں میں ایک فرقہ کیا ہوگا ناجیہ اب وہ کون ہوگا اب اس میں تو ماشاءاللہ ہم سے زیادہ آپ لوگ مانتے ہوں گے اتنی دلیلیں تیس دلیلیں کتنی تیس دلیلوں سے انہوں نے ثابت کیا کہ واقعی فرقہ ناجیہ صرف کون ہے اہل الحدیث اللہ تعالی سے دعا کریں ہم سب کو وہی اہل حدیث بنائے آخری اس میں تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاء اللہ ایک فرقہ ہے پوچھا گیا کون آنے فرمائیں اب تیس دلیلیں پڑھ لیجیے گا تیس میں سے اگر دس دس بھی یاد کریں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کوئی شیروانی اور خوب آسانی سے آپ نپٹ لیں گے اس نے ان شاء اللہ پھر یہی کہے گا کہ نہیں بھائی تم سے تو بحث کرنی مجھے اپنے عقیدے کا تھی تم تو نہیں سو گے مجھے غیر کو کلو کے رہو گے اسے کر ہمارے پاس نہیں آنا چلو حق انشاءاللہ اہل اللہ الحدیث کے ساتھ ہے سمجھ گئے نا پھر نادیا تو گزر گیا اہل بداعت کی اہل عبدات کی بات نشانیاں بات نشانیاں تفصیل نہیں ہے بس اس میں آپ ہزار جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے محدثین نے کیا کہا اہل عبداعت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے اہل الحدیث سے نفرت کرنا یہ ایسی نشانی ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور یہ ایسی علامت ہے جو بالکل کھلی ہے ظاہر ہے ہمارے علاقے میں ایک صاحب نے ماشاءاللہ اللہ بیٹی کی شادی کرنی چاہیے علاقے کے سب سے بڑے مولانا ہیں تو کسی نے کہا یہ حاجی احمد اللہ میرے والد کا نام ہے ان کے یہاں کوئی لڑکا ہوگا آدمی آیا سمجھ گئے نا تو نہیں لڑکی والا لڑکی والا سمجھ تو نہیں ملا تمہارے والد بتا دیا کن سے کر لو بڑے مورنا ارے وہ اہل حدیش ان کے یہاں بیٹی نہیں دینا بات آ گیا بڑے مورنا کا دو سال کے بعد اپنی بیٹی جو تھی سخت قسم کے کٹر قسم کے اہلیہ اس کو دیا تھا اپنی بیٹی اب گاؤں کے لوگ بھائی یہ دے رہا تھا تو بیٹی اہل حدیش کے یہاں حرام تھی اور آپ نے کر لیا مولوی کے لیے حلال اور جاہل کے لیے حرام تو کہا بات اصل یہ ہے کی اہل حدیشوں کیافی ہاں تو بیٹی دو ہنفیہ ہاں کیا بیٹی دو تو ایک ہی دن دل میں تین تلاق دیا متعلقہ ہو جاتی ہم <تصفح> نے اہل حدیث کیا اس یہ اپنی بیٹی دی کہ جلدی تلاک نہیں ہوگی ایک دن غصے میں دیکھا تو ایک ہی تلاق ہوگی اپنی بیٹی کے دھر آباد رکھنے کے لیے میں نے اہل حدیث کیا دیا یہ طرح سوچو یہ ہے دنیا کے لیے تو اہل حدیث سے محبت اور دین کے معاملہ آئے تو ان کی نشامت کیا ہے الکی علامت سے نفرت کرنا اہل بدار کی سب سبڑی کیا ہے <تصح> یہ نشانی ہے اور اس میں کوئی دو راہ نہیں اسی لیے پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے ادار جب دیکھو کہ آدمی احمد بن حمبد سے کرد فل فصد سمجھو کہ اچھے کی دیکھا ہے اور آج میں جب دیکھ لو کہ ہاں کسی اہل الحدیث سے جو محبت کر رہا ہے ٹھیک ہے ورنہ سب لوگ کیا ہوگا وہ مدات بدا کر آخر میں لفظ اہل سنت ماشاء اللہ آخر ایک چیز ہے سمجھتے ہیں اہل سنت والجماع سب ایک ہے اختصار کے ساتھ کتاب ختم ہوئی اور انشاءاللہ سب لوگ علماء فوکرا ہیں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ باتیں سب آ جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کو مل کی تو فکر صحیح فرمائے کل متعدد محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے اللہ مالوانی رحمت اللہ نے اس پر کلام کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے تھے اللہ کے رسول صد اللہ جو انسان چار مرتبہ ایک چار مرتبہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ جنت میں ہے اگر کسی نے دس مرتبہ اور اگر کسی نے ایک دس اور پڑھ لیا تو کتنا مل گیا دو میں آپ بیان کرتے رہے حضرت عمر سنتے تو رہے لیکن گرا شادی میں کچھ چلے گئے ابو بکر سے بیان کیا تو ابو بکر نے کہا عمر نے کہا یار ابو عمر نے کہا ابو بکر جنت اتنی سستی ہو گئی ہے کیا ہوا اللہ رسول نے ایسے بیان فرمایا تو صدیق اکبر نے کہا یا عمر اگر اللہ رسول نے بیان کیا ہے تو ہمیں شک شبہ کہنے کر کیا ضرورت ہے متعدد محدثین نے اس کو حسن و صحیح قرار دیا ہے الما نشا اور رحمت اللہ کے بارے میں جانتے ہیں کبھی ان کے اندر تشدد تھا کبھی ایسی حدیث کو صحیح کہہ دے جو پوری امت صحیح کہتی ہے اور کبھی پوری امت جس کو صحیح کہ اڈوانی صاحب اس کو کیا کہہ دیتے ہیں صحیح کہہ دیتے ہیں تو گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں ہمارا اور آپ کا کام ہے شرف میں یا محتصیر میں اکثر اہل علم کا جو دور ہوتا ہے اس کو اپنائے تاکہ مزید اختلاف نہ بڑھے ہمیں یاد ہے ہاں بتانے لگے علامہ جامع المعقول والمنقول علامہ نذیر احمد عملی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے ایک حدیث پڑھ لیا تھا کہ بینس سید بھی کیا ہونا چاہیے ایک صاحب آئے کہا بولیے کیا خیال ہے حدیث میں کہا ہاں ٹھیک ہے ہاں آپ کیوں نہیں کرتے کل صبح اعلان کر دیں صبح اعلان کر دیں کہ بھائی کہاں رفلیہ دین بینس سید دین کتنا پیارا جب کہا اللہ کے بندی روکو میں جانے روکو سے اٹھنے سے آج تک ہم فیموں سے بھی لڑائی نہیں ختم ہوئی <laughs> سمجھ گئے نا ابھی تک تو لڑائی نہیں ختم ہوئی ایک کبھی اور شروع کر دے تو اور کب تک لڑتے ہم رہیں گے جبکہ کی کیوں اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ وہ روایت صحیح نہیں وہی کس اکثر اہل علم نے دیکھیے وہ صحیح نہیں اب اگر کسی ایک تو عالم نے صحیح کر دیا تو کوشش کی جائے کہ ہم جماعت و جمہور کے ساتھ رہے جو اکثر اہل علم کی کرایہ ہے نہ یہ کہ شوزوس پر عمل کیا جائے شوزوز پر عمل کرنے میں آج ہمارے اندر اتنے ہی اختلاف ہیں شوزوز اختلاف کرنے سے مزید ہمارا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اختلاف سے بچائے ہاں فرد کیا فرد کیا ہمارے شیخین شیخ الباد اور شیخ البانی کے خطروں کو ترجیح جاتی ہے اور انڈیا پاکستان کے بڑے بڑے علما کے خطابے وغیرہ اس کے بارے میں ایک دم رجنے کو سمجھا جاتا کے بارے میں دیکھیں بات صحیح تو یہ ہے کہ چاہے علامہ البانی ہوں یا شیخ حسین ہو رحمہ اللہ شیخ الباد ہوں ہمارے اکابل تھے بڑے تھے لیکن صرف ایک بات ہم کہیں گے آج ان کے فتح کے حوالے پڑھ جائیں کدا کال المبارک پوری کدا قال العظیم آبادی اللہ اگر اور ابھی اگر یہ مشاعد جو تھے ان کی کتنی گہری نظر فروعات پر تھی میں کہتا ہوں آج فتح روپڑی جو ہے فتح رو روپڑی یہ فتح علامہ البانی چور فتحا روپڑی کی بات نکل گئی علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہر تشود کے اندر کیا ہے درود درود, درود, درود. درود. درود. کچھ لاہور کے ہمارے شباب جامع اسلامیہ میں علامہ البانی سے پڑھتے رہے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کا فتوا لیا سوال کیا اور سوال لکھ کر کے بھیج دیا مولانا حافظ عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ کے پاس روپڑی رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے عربی میں تفصیلی جواب لکھ کر کے بھیجا تو علامہ البانی سے سوال کرنے والے جو طلبہ تھے وہ کہتے ہیں جب جواب دکھایا طلبانی صاحب نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا بڑا عالم ابھی بھی ہندوستان کے اندر موجود ہے پہلے بتائے ہوتے کہ ہم اس کو کسی عالم کے پاس بھیجیں گے تب شاید ہم اور اپنے رائے پر دوبارہ نظر کر لیتے آپ جانتے ہیں واللہ واللہ آلہ کچھ نہیں آپ صرف اٹھا لیں موجم الصیر تبرانی جو ہندوستان کی بھی ہے آج بھی فی رفیت اور ام موردوں کی طرف قربانی کرنا تین چار مسائل آج بھی عربی میں وہ برابر شائع کیے جا رہے ہیں کہ نہ یہ ہمارے مشاعر کا فتویٰ یہ تھا آج فتح گادی پوری فتح مبارک پوری فتح عظیم آبادی تینوں شب گئے ہیں وہ اللہ میں کہتا ہوں اگر ان کو عربی میں ترجمہ کر دیا جائے, جائے تو اندازہ لگے کہ شاید شیخ امرواز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے فتح سے کہیں زیادہ مدلل اور مفصل جو ہے وہ تھکاوے آپ کو ملیں گے ہمارے وہ بھی بڑے تھے یہ بھی بڑے ہیں ہم یہ کہیں کہ دونوں میں موازنہ کر کے کسی کے مقام کو ہٹانا کسی کے مقام کو بڑھانا یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے واللہ میں کہتا ہوں واللہ ہمارے یہاں ایسے اجتماع ہو رہا تھا اجتماع ہو رہا تھا ایک عجمی طالب نے کہا حضرت ہم لوگ لکھتے ہیں ہم عجمی اگر ہم سے عربی میں عربی عبارت لکھنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پر ہمارے بحثرت نہ کی جائے بلکہ اس کو اف کو درگر کیا جائے عربی آدمی کھڑا ہو ہے ڈانٹا کا جو سمجھ توں اپنے آپ کو نان و تعلم العربی تمیر امام نواب صدیق حسن تم اجمی ہو کہتے عربی نہیں جانتا جب کہ ہم اربوں نے عربی سیکھ عربی ادب کس سے نواب صدیق حسن خاص تو یہ موازنہ نہ کرو وہ وقت کے بڑے تھے آج ہمارے لیے کون بڑے ہیں ان کے بھی علوم سے فائدہ اٹھائیں ان کے بھی علوم سے فائدہ اٹھائیں اگر کہیں اختلاف ہیں تو جس کی بات پر آپ کو اطمینان ہو زیادہ کبھی دلائل نظر آئیں اس کو آپ ہاں ایک تھی البانی نشاب رحمت اللہ نے صحت اور دعا کا جو سلسلہ کیا تھا اتنا زیادہ اس سے پہلے ہمارے مشائق میں کم تھا لیکن اگر کبھی کسی شیخ نے کسی ضعیف حدیث کو نقل کیا تو یا تو علم نہیں رہا ہوگا یا اس لیے نقل کیا کہ متعدد شواہد سے کہا کرتے تھے میرے نزیجے کیا ہے حسن ہے آپ جانتے ہیں تو حد اللہ ادیب پی ایچ ڈی ہو رہی ہے غائب تحفظ الحدی پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کوئی تحفظ الحبدی کی کتاب البجو لے رہا کتاب الحج لے رہا کوئی کتاب التار اختیارات الفکیہ لامت المبارک پوری سی تحفت الحمد آج ان جامعاتی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے ہمارے علماء کے اقوال جو ترجیح دیا اس کو ثابت کرنے کے اللہ عمل کی توفیق نصف فرمائے آمین. اب اس صرف میرے خیال فیصلہ مناسب نہیں ہے چلو کھلا ایک منٹ منٹ ارے ٹائپ کہاں کہاں ہے وہ مجھے بھائی